تو سلام ادا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ فلام جہاں ہے خاص سلامتی یعنی اللہ کی سلامتی السلام علیکم السلام اس کا جواب پھر وا علئے سلام نہیں وا علئے کم اسلام و جب تک آپ واہ علیہ کم نہیں رہیں گے تب تک مجرم رہیں گے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 زور سے کہو مجھے پتہ لگے سمجھ گئے کلاشن کوب والے کی پڑے گی اگر کلاشن کوب واپس کر لو تو اس کی دہشت رہے گی تو معلوم ہوا ہے بولے اے پاگلو بئی دہشت اصلے میں ہے بندے میں نہیں ہے اور دہشت ان ملکوں نے پھیلائی ہے اسلا پھیلا کر بنا پھیلائی ہے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 باتیں تمہیں میں کہتا ہوں ایک تو غیر عورت مرد کو غیر محرم کو اکٹھے نہیں ہونے دینا اگر وہ کہیں اکٹھے ہو گئی تو زناح مجھ پر آسان ہو جاتا ہے اگر وہی موقع نہیں ملے گا تو ان کا وعدہ پس میں کرا لوں گا وہ زناح ضرور کریں گے اگر زناح سے قوم کو بچانا ہے تو مرد عورت کو علیحدہ کر دو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 ارے خود ایسی کے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اسرا جب فلسطین ختم ہوا عمر بن عبد الزیز نے ایک فوجی مرغن غذا کھانے لگا آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دی انہوں نے مومو من جو تو ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا ان کے نفس کو ضائع کرتی یہ مرغن غذا کھا کر عیاش بن جاتا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 نیچے لے جانے والے بھی تم معاشی تور ملک کو کمزور کرنے والے بھی تم اور پھر آیاش زر مبادلہ چیز سے چیز دے کر منگائے یہ ظالم کیا نقد منگاتے ہیں اور ادھار پر منگاتے ہیں درامداد کرتے ہیں ایسے ظالم ملک کو برباد کر رہے ہیں ملک کے دشمن ہیں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 ایک درامداد نقد اور دوسرا ادھار پر نو نو ایسی لگا رکھے ہیں مربین عبدالعزیز کا کچا کمرہ ان کی پانچ پانچ کروڑ کی کوٹھیاں کیوں تم اوپر سے آگئے ہو تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو ارے سلم و تعید ربانی والے کی بات سنو حضرت عمر بن عبد العزیز کو امال نے کہا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 ایسی ناحلیت کی وجہ سے عیاشی کی وجہ سے لائن نہیں بدلی پچیس سو آدمی تین گاریوں کا مر گیا یہ تمہاری قوم کے نہیں تھے جو مسجد میں دو مر جاتے ہیں وہ تمہاری قوم کے ہیں اور لاکھوں کو تو مرا رہے ہو افغانستان میں جنازہ نصیب نہیں ہے سر عراق افغانستان وہ کل میں گو نہیں ہے ارے افغانستان میں جو پردہ کرتا ہے نا گھر یہ فوجی برطانیہ کے امریکہ کا چلے جاتے ہیں سور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 فرمایا تیری ابتدا گندے پیشاب سے ہے اور انتہا تیری مٹ مٹھی کی ہے بیچ میں دماغ خراب ہے تو اکل رہا ہے انتہا مٹ مٹھی کبھر ہے نا ہر ایک کی فرمایا ابتدا تیری گندے پیشاب سے ہے وہ با گیا سفیاان سوری آج کل کو تو نہیں تھا ظالم بدماش بے وقوف نہیں تھا اس وقت پھر بھی فرق تھا وہ سفیاان سوری کے قدموں میں بگڑ گیا کہاں مجھے توبہ طیب توب کرا لو تیرا احسان ہے کہ تم نے مجھے حق کہہ دیا بادشاہ کا حق کرنے والا مر گیا کہنے والا بادشاہ گرا بے ہوش ہو گیا گوزرا نے کہا بادشاہ سلامت اب تو وہ تو تم پر کیچڑ اٹھالتا تھا ہر وقت تم پر تنقید کرتا تھا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 بدترین کے تین قسم میں سے پھر یہ ہمارے حکمران بدترین قسم ہے شاید شاید شاید. قولی طور بھی بیان نہیں ہونے دیتے معاملات میں نہیں ہے امال میں نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ دین کو قولی طور بھی نہ بیان ہونے دو ہر بد کی بدترین قسم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 خود مارتے رہے ہیں قوم کو غیروں سے نہیں مرایا اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں دیکھیں صحیح بھائی کتنا بد کتنا ظالم کہ غیروں سے بھی مرا رہے ہیں خود ظالم نہیں مار سکتے چنگیز کام بخت خود مارتے آئے ہیں پھر ظالم ظالم تر ظالم ترین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 کہ کافر بدماش بے حیات میں برا سمجھے تو شکر کرنا تو کامل مومن ہے معلوم ہوا بش جنہیں دہشت گرد ظالم سمجھتا ہے معلوم وہ, وہ کامل مومن ہے اور دہشت گرد ہیں ہی نہیں بیاسی جنگوں کی کلمہ گو تو ہے سور ٹھیک ہے پیسے کی پیچھے پڑا ہے کلمہ تو پڑھتا ہے مناف کو کلما چھوڑ دو ہم تمہیں نہیں کہیں گے یا یہ لکھ دو کہ دین ہم پر فرض نہیں ہے عوام پر ہے کافر بن جاؤ بنے ہوئے تو ہو چھپتے آپ تو نہیں چھپتے وہ کہہ رہا ہے دنیا کا بڑا دہشت گرد اللہ نے بھی فرمایا ولن کل یہودا و سارا ہتھا تتہ بیا ملتا تھا ہم ہرگز ہرگز یہود نے تم پر راضی نہیں ہو سکتے مہر لگا دی اللہ نے جب تم تم اپنا دین چھوڑ کر اس کے پیچھے نہ ہو تو معلوم ہوا جس پر یہود ن راضی ہیں وہ کافر ہے بے مان آئے داشت ہے بزدل دل ہے سی جنگو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت نے اور باندھا گیا ایک ہزار یہ تلوار تھی ظالم جو رحمت تھی تلوار جو اسلام نے دی تلوار کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں کیسے ظالم ہیں تو انہوں نے اپنو کافروں کا کوئی دنیا میں ان سوروں کو کہنے والا نہیں ارے یہ خود تو اندھے ہیں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 ہر چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں اس کا بنانا حرام ارے اس کا رکھنا حرام چلانا تو کہیں سے آگے حرام ہے <تصفح> سورو دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسلح ختم کر دو اگر انسانیت کا تحفظ کرنا ہے تو اسلح ختم کر دو ان یورپ والے لوگ انہیں دہشت گردی پھیلائی ان ظالموں نے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 وہ چلے گئے اب چور گیا مکان کو اس نے سرنگ لگایا اینٹیں آپڑی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس وقت پرچے کا حکم پہلے بادشاہ دیتا تھا سزا بھی وہی بولتا تھا خود بادشاہ اس لیے مجھے معاشرہ بدباد تھا پتہ نہیں ان کا بیٹا تھا باپ تو نہیں کہتا بیٹا تھا یہ اس کے بھی باپ ہیں اس نے کہا بادشاہ سلبت میرے سے ظلم ہو گیا کہا کیوں میں سرنگ لگانے لگا مکان نے مکان مضبوط نہیں بنایا وہ ٹانگے پر میری اینٹیں گئی میری ٹانگیں ٹوٹ گئی بلاؤ اس بدماش کو اکھے بلاؤ پکڑو پاکستانیوں کو وہ آ گئے. چل بھی تمہیں پانسی کیوں نامورا تو مکان مضبوط نہیں بنایا چور سرنگ نہیں لگا سکائی کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کیسا ظلم ہو گیا میری بات سی میں پھر ایسا ظلم ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کریں میرا کسور نہیں ہے کسور ہے تو ترخان کا ہے ہاں ٹھیک کہا تم جانتے توخان کو لے آؤ آ گیا ترخوان چل تجھے پھانسی کیوں کہ نامورا تم مکان صحیح نہیں بنایا چور سرنگ نہیں لگا سکا چوری نہیں کر سکا دیکھو اس کی ٹانگیں بےچارے کی ٹوٹ گئیں اٹیں آ پڑی اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں تھا لوہار بیٹھا تھا اس کی عورت حسین تھی وہ گھونتی تھی میں اس کو دیکھتا رہا مکان مضبوط نہیں بنا کہا تو بھی سچا ہے شباز چلو لوہار کو پکڑاؤ لوہار آ گیا چل تجھے پھانسی کہ کیوں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 اس نے کہا اس کو بند کر دو صبح اس کو پھانسی لگا دینا اب فقیر کو سارا کھانا بھول گئے ساری رات جاگتا رہا اب بزرگ یاد آ اس کو وہ اسم معذم پڑھا بزرگ آ عرض کی مجھے تو بچا آپ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا یہاں کا بادشاہی نہ براد ہے اس ملک میں نہ رہے اس نے کہا اب کیا کروں کہ اچھا ایسا کرنا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 ڈالو میری گلے میں پندا ڈالا ٹھیک تو حضرت گئے جاننا میں یہ وہی ہے خدا کی قسم ان سے بھی بڑھ کر ہیں سوا دعا کے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے جلوس نکالنے کے ہم جو ہیں کہ نہیں آپ کو پہلے پتا ہے کہ یہ شیطانی کھیل ہے ہم ولی والے ہیں مجدالی دو ایک سال جیل میں بیٹھے رہے لاکھوں ان کے آپ کے مرید تھے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 عوام کیا چیتی ہے نامراد تمہاری کتنا مادی طاقت تمہارے پاس تم عوام کے لیے شہر بنے ہوئے ہو ارے ڈٹا ڈھےڑا بزرگوں نے مثال دیا ان بادشاہ کی ڈھےڑا تھا ڈھٹے وہ اپنی ڈھےڑی پر کیسے چونج لگا ٹن ٹن کر کے دھر بیٹھے دھر وہ بیچاری بیٹھی ہے اوپر آ باز باز نام کہ تو بول رہا ہے اگر نہیں حضرت صاحب باہر تو ہم آپ کے در سے نہیں بولتے گھر میں بھی ہم پیڑ نہ کریں نہیں سمجھی بات سمجھ گئے باز آیا نا ڈھےڑے کو کہا تم یار یہ کیا کر رہے ہو بول رہے ہو زور کا میرے ہوتے ہوئے جناب میں بہر بولتا ہوں ارے بحر تو آپ کے در سے نہیں بولتا یہ گھر میں میں چونچ مار کر پین پہننا نہ کروں اگر بہر تو یہ نہیں بولتے ڈھےڑے کی طرح ہمیں چونچ مارے جاتے ہیں بریلوی ولیہی والا کہلانا سوکھا ہے ولیہی والا بننا اوکھا ہے مشکل ہے یہ بریلوی کوئی ولی والے نہیں پہلے نمبر پر شیعہ بدمال دوسرے نمبر پر بدمالی میں دیکھا ہے میں نے تو بریلو کو دیکھا ہے ایمان سے فراڈی اس جماعت میں چور اس جماعت میں ڈاکو اس جماعت میں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 یہ کہتے ہیں جی مولوی یہ بریلوی کہتے ہیں مولوی ملک کو بس نیچے کر رہے ہیں اور سعدی علیہ رحمت کیا فرماتا ہے حضور سے تعلق اے بائیمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نا مراد ہر نبی کے کام پاک ہیں ہمارے رسول نے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے کام پاک بھی ہیں اور ساتھ حسین بھی ہیں بائیمان تو اپنے رسول سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گیا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 انسانیت ذرا نہیں ہوگی درندہ یاش واشی ہوگا گور میران میراں سگ وزیراں اور وزیر کتے ہوں گے ارے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے عام بندے کا کال نہیں ہے سادی الرحمت کا شیر ہے گفتا گفتہ اللہ بد گرگ میران سگ وزیران موش درباں میں شود ایچنی ارکان دولت ملک میں شود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 ولی والے کہتا ہے ولی والے ولی کا قول ہے نا آپ نے فرمایا از خدا جو ام توفی ادب کہ بے ادب محروم ماندز رب سچ کہاں غلط کہا ارے جو ولی کو ولی نہیں مانتا تو وہ تو ہے گستاخ اور جو ولی کو جھوٹا مارے وہ کہاں کا مسلمان ہے لانا تو اللہ للقاضبین جھوٹ تو کبیرہ گناہ ایمان سے بھی دور کر دیتا ہے بندے کو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 ایسے بہی مانو تم نے دین کو خراب سمجھا کافر و ظالمو تمہیں یہی بتایا گیا شیطانوں نے کہ تم دین کو قولی طور بیان نہ کرنے دو اور تم خود ننگے عیاش بدماش ہو ہم قوم تمہیں ہم تمہیں تم سزا دیتے ہو ہم تمہیں قولی تور ہی نہ کہیں کہ تم ننگے بیٹھے ہو پردے کو نکال لیا ادب نہیں رہا حسن بسری رام اللہ علیہ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 وہ کیا فرماتے ہیں فرمائے علم قرآن تفصیر و حدیث است ہر کے بجودی خانت خبیس فرمائے علم قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا اور پڑھے گا خبیث بن جائے گا اور دیکھ بھی رہے ہو کہ خبیث نہیں اخبس بن رہے ہیں اب روم صاحب کہ علم وہ ہے تو کہ علم یہی ہے پھر ان بولو سے پوچھو ماسٹر جو ظالم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 تو من صاف کریں دا کوئی بے شاہ من صاف کریں دے جنت ویسے نہیں سوئی تصا مکالم تان صاحب والے کھلے کو یہودی نالو روزانہ دھان دے ایسے پاگل علم کہا گیا ہے دوسرا ان کا تو میں جہالت سکھاؤں اگر جب استاد جاہل ہوں تو قوم کیوں نہ جہل بنے ارے مسلمان علم کہا گیا ہے تو لو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 میں آپ کو مثال دے دوں سمجھ آ جائے کتاب کوئی کتاب نکرا جا کے ان شروع سے سوال کرو کتاب نکرا ہے کوئی کتاب کرانت وغیرہ کوئی لے لو جب کتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا اور کتاب ہوگی نہیں سمجھ گئے نا اس لیے سلام بھی ہمارا ایسا ہے السلام علیکم سلام علیہ السلام الف لام، خاص سلامتی یعنی اللہ کی مارفا بن جاتا ہے سلامتی جو ہے اللہ کی ہے اور کسی کی اس لیے سلام کہا کرو اسلام علیہ کم السلام ہاں اس کا جواب کیا ہے وا علیہ کم سلام نی و علیکم سلام نی, سلام نی. وا, نی. وا, وا پھر بھی علیہ السلام بولا جائے تو اس مارفا بنتا ہے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 تمہارے صاحب ہمارے صاحب میں کہ آپ کے صاحب جمہوریت میں کیا قیمت ہے میں نے کہا یار میں بتاتا <تصفح> ہوں میری غلطی دور کر دو انپرسج بندہ ہوں ناراض نہ ہو پھر میرے ساتھ لال پڑنا کہتے ہیں کیا میں نے کہا نورانی صاحب اور کالمی صاحب ووٹ لگائیں کتنے ووٹ ہو جائیں گے ایمان سے بتاؤ دو تم ہی بتا دو کتنے ووٹ ہوں گے نورانی صاحب کالمی صاحب یار بولنے سے کیا بنتا ہے دو ہوں گے نا تین تو نہیں ہوتے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 تاکو بدماش لٹیرا کنجر بے حیامی رو سکتا ہے پھر یہ یہودی قانون ہے اس نے امتیازی حیثیت ختم تھی ارے کنجر بھی ایم ای بن سکتا ہے یہودی بھی بن سکتا ہے مجوسی بھی بن سکتا ہے دلہ بھی بن سکتا ہے یہ کوئی امتیازی نام نہیں ہے یہودی ڈگریاں ہیں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 لا لہ اللہ ہو محمد الرسول اللہ ارے ہے کچھ ظاہر کرو تب کلما صحیح ہوگی ساری مد کلمہ پڑھو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ ضروری تھا میں نے آپ کو کلمہ پڑھا حنفی بنا رہا ہوں سنی حنفی بنا رہا ہوں ارے ولی والا بنا رہا ہوں آپ کو پتا لگے جنہیں کلمہ نہیں آتی وہ ولی والے ہیں سنا جان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں ہے اللہ ہو طرز مت بناؤ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علیحدہ کہو اللہ ہو علیحدہ اکبر علیحدہ کہو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسا کرتے ہیں نا طرز نہ بناؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اشہاد اللہ اللہ اللہ اشہد و انم حمد ار رسول اللہ اشہد و والے صحیح کراؤ آزانا لوگوں کی اشہد آتے تو ہو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤ اشہد و انم حمدر رسول اللہ سمجھ جائے نا ہے باہر زہر نہیں ہوگی مانا غلط ہو جائے گا ہم ایمان سے دور ہو جائیں گے دوسرا یہ پڑھتی ہو نا سم اللہ ہول منحمدہ سمع اللہ ہو لیمن حامدہ اکٹھے ہی پڑھتے ہیں یہ اصل حرف کیا ہے سام اللہ ہو سام اللہ ہو لیمن حامدا علیحدہ پڑھو جدا کرو عربی کو سام اللہ ہو اللہ سن نہیں اللہ نے اس کی لے من حامدہ جس نے اس ایک کی تعریف کی بعض کہتے ہیں لمن حامدا اس کا مانا جس نے ان دو کی تعریف کی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 جو عورت رجوع کر رہے ڈر کر اس کو موقع دو یہ نہ یوں ہی کلاڑی مارو اسے جدا کر کے رکھ دو تین تالاب جلو پھر گھر میں بٹھاؤ یہ حلالہ کہاں کون کرتا ہے ارے تین تالاب جو دیتے ہیں درخت بھی لانت کرتے ہیں تالاب کوئی اچھا عمل نہیں باہ عمل ہے خدا کو پسند نہیں جائز ہے اگر کرو گے تو تم تمہیں ثواب نہیں نہ کرو گے تو گناہ نہیں کرو گے تو گناہ نہیں نہ کرو گے تو تمہیں یہ مباہ عمل ہے ایک دفعہ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 ج درد بن دے اچھا مش برطانیہ والے نہیں لاکھ دیلا نہ سڈا مشکل کش در تو پر بن <تصفح> <تصفح> دے والی روکلا کر دے ساڈا مشکل علید در تو بن دے والی او تری درجوں علی او درجہ کی پاوے جیتے موہرے علی سی نوے ان تری درجوں علی کی پاوے ج علی صحی نوے اوہ بنتا ہے آتے ولی جی چوکھ علی دی ملی اوہ بندا ہے آ کے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی سچ مشکل کشا ہے علی در تو پہ بن دے والی کعبہ بے شک خرا خدا ہے دے پیری دمنے د آیا آر سونا پاک علی بہادر